اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليك ايها النبي ورحمت الله وبركاته اچھا جناب آج ہمارا 8واں لیکچر ہے ریالٹی سیریل اف لیکچرز کا آج 27 اور 28 محرم الحرام 1430 ہجری کی درمیانی رات پچیس جنوری دو ہزار نو اور اتوار کا دن ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے درود و سلام کے صحیح فضائل اور صحیح مسائل درود و سلام کے صحیح فضائل اور صحیح مسائل تو عربی زبان کے اندر درود کے لیے سولاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے سولاد کا سواد لام واؤ تا اور اس کو وقف کریں گے تو پنے گا سولہ صلاح کا مطلب عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق ہوتا ہے دعا اور رحمت یہ تو ڈکشنری کا مطلب ہے اور شرع اصطلاح کے اندر صلاح کے دو معنی ہیں نمبر ایک نماز یعنی دعا کرنا اللہ تعالی سے نماز کی حالت میں اور نمبر دو رحمت بھیجنا اور ظاہر ہے کہ رحمت بھیجنے سے مراد سید الاولین والآخرین امام کائنات سید الانبیاء والمرسلین محبوب رب العالمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت کی دعا کرنا درود بھیجنا تو یہ ہے صلاح کا معنی تو آج ان اللہ تعالی ہم اسلام کی ڈکشنری سے یہ چیز دیکھیں گے کہ اسلام کی ڈکشنری یعنی قرآن اور صحیح احادیث دروش شریف کے فضائل پر کیا کہتی ہیں اس سے پہلے ایز یوزول میں اسلام کی ڈکشنری کا تعارف کرواتا ہوں اور وہ یہ کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر تینوں فرقے جو اہل سنت و جماعت ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث یہ تینوں یونینسلی اس چیز پہ ایگریڈ ہیں کہ سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ گیارہ سو چھہتر ہجری وہ بارہویں صدی کے مجدد ہیں اور انہوں نے ایک شعر آفاک تصنیف لکھی ہے جس کا نام ہے حجت اللہ بالغاہ اس کے اندر انہوں نے احادیث کے طبقات بیان کیے اور اس کے بعد اس پہ انہوں نے ایک ورڈک دی جو میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو اس سے پہلے میں ایک چیز ارض کر دوں کہ اس چیز کو میں نے اسلام کی ڈکشنری کا نام لیا دیا ہے کہ اسلام کی ڈکشنری ہے قرآن اور صحیح احادیث اور صحیح احادیث کی آٹھ کتابیں جن کا ذکر شاہ بلی اللہ محدید سے دل رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے اور وہ کون سی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اہل علم محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد یہ آٹھ کتابیں جو ہیں یہ صحیح احادیث کی بہترین کتابیں ہیں کیونکہ ان کتابوں کو بڑے اہتمام سے لکھا گیا اور ان کے اندر بھی دو کتابیں جو پہلی دو ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ ہنڈریڈ پرسینٹ صحیح احادیث پر مشتمل ہے اور اس پر اجماع امت ہے اور اس کے علاوہ جو اور چھ کتابیں ہیں ان میں صحیح احادیث بھی ہیں اور کچھ ضعیف بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آٹھ کتابوں پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل علم محدثین ہیں وہ متفق ہیں کہ یہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں ہیں اور ان کے علاوہ جتنی احادیث کی کتابیں ہیں ان کی احادیث ان کتابوں پر پیش کی جائے اگر اس پہ میچ کر دیں تو ایکسیپٹ کر لی جائے اگر ان سے ٹکرائیں تو اس کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے اور اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ باقی کتابوں کو جمع کرنے میں اتنی احتیاط نہیں کی گئی اس لیے ان کتابوں میں ایسی احادیث بھی موجود ہیں جس سے باطل فرقے رابضی معتضلہ خارجیا وہ بھی اپنے عقائد گھر لیتے ہیں لہٰذا اتفاق اسی کتاب کے اوپر ہے آٹھ کتابوں کے اوپر ان آٹھ کتابوں کا میں تعارف کروا دیتا ہوں تو اس میں سب سے پہلی کتاب ہے صحیح بخاری سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ دو سو چھپن ہزری سات ہزار تین سو ستانوے احادیث کا مجموعہ جمع فرمایا دوسری کتاب صحیح مسلم سعیدنا ابو الحسن مسلم بن حجاج کشیری رحمت اللہ علیہ المتوا 261 سو اکسٹھ ہجری سات ہزار کا مجموعہ جمع فرمایا تیسرے نمبر پر جامعہ ترمزی سیدنا امام ابو عیسی محمد بن عیسی ترمزی رحمۃ اللہ علیہ المتوا دو ہجری 3956 احادیث کا مجموعہ جمع فرمایا چوتھے نمبر پر سنن ابی داؤد سیدنا امام ابو داود سلمان بن اشعت رحمۃ اللہ علیہ المتوا 275 ہجری پانچ دو سو چوہتر احادیث کا مجموعہ جمع فرمایا پانچویں نمبر پر سنن نسائی امام احمد بن شعیب نسائی رحمت اللہ علیہ علی المتوفہ تین سو تین ہجری انہوں نے پانچ ہزار سات سو اکسٹھ احادیث کا مجموعہ جمع فرمایا اور چھٹے نمبر پر سنن ابن ماجہ سیدنا امام محمد بن یزید ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ علی علی المتوفہ دو سو تہتر ہجری چار ہزار تین سو اکتالیس احادیث کا مجموعہ انہوں نے جمع فرمایا تو یہ چھ کتابیں جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کتب ستا سیہائے ستا اور ان میں سے بھی جو پہلی دو کتابیں ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم وہ 100 پرسینٹ صحیح حدیث ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اور جن پر وہ دونوں امام متفق ہو جائیں ان کو ہم کہتے ہیں متفقن علی حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے تو ایک ہزار نو سو حدیثیں ہیں جس پہ امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں اور آخری دو کتابیں المتا امام مالک سیدنا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ المتوفا ایک سو ہجری ایک ہزار روایات کا مجموعہ جمع فرمایا اور آخری آٹھویں کتاب مسند امام احمد ستائیس ہزار چھ سو احادیث کا مجموعہ جو احادیث کی بکس میں سے سب سے بڑی بک ہے پچاس جلدوں میں سعودی عرب سے تخریج کے ساتھ شائع ہو چکی ہے جسے امام احمد بن حمل رحمتہ اللہ علیہ المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری انہوں نے جمع فرمایا تو یہ جتنے اما ہیں میں نے ان کے ساتھ سن وفات بھی المتوفا کا مطلب ہے ان کو موت آئی اس سن کے اندر تو یہ سارے سن میں نے اس لیے بتایا کہ الحمد یہ آٹھ کی آٹھ کتابیں ان تین سو سالوں کے اندر لکھی گئیں جن تین سو سالوں کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی تھی چنانچہ صحیح بخاری کے کتاب المناقب چیپٹر میں صحیح مسلم کے کتاب الفضائل چیپٹر میں اور پوری سیاحت کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے اس کے بعد میرے صحابہ کا اس کے بعد جو ان کو دیکھیں اس کے بعد جو ان کو دیکھیں یعنی صحابہ تابعین اور تبا تابعین کہ تین قرون کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے بیسٹ جو ہیں تین کرم ہیں اور کرم کی تاریخ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دی چنانچہ صحیح بخاری کے کتاب العلم چیپٹر میں اور صحیح مسلم کے کتاب الفضائل چیپٹر میں کم از کم آٹھ روایتیں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہماری روایت کرتے ہیں کہ اس وقت جو شخص بھی روئے زمین پر زندہ ہے سو سال نہیں گزریں گے کہ وہ شخص مر جائے گا تو اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے کمنٹس ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سو سال کے اندر یہ کرن جو ہے یہ ختم ہو جائے گا کرام کا تو پہلے سو سال کے اندر تمام صحابہ فوت ہوگے اگلے سو سال کے اندر تمام تابعین اور اگلے سو سال کے اندر تمام تباہ تابعین تو یہ تین سو سال ہیں اس لیے آپ کتابیں پڑھیں تو کہتے ہیں ہمارے اسلاف یعنی پہلے تین سو سال کے مسلمان تو آج ہم کوئی عقیدہ بھی ایسا قبول نہیں کریں گے جس میں پہ پہلے تین سو سال کے مسلمان متفق نہ رہے ہوں آج سے اگر کوئی ہزار سال پہلے کا بھی کوئی بزرگ ہے اور وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے ایسا عقیدہ امت کو دیتا ہے جو پہلے 300 سال کے مسلمانوں کا نہیں تو وہ شخص گمراہ ہے وہ گمراہ اس لیے کہ اگر ہم اس کو گمراہ نہیں مانتے تو پھر ہمیں پہلے تین سال کے مسلمانوں کو غلط کہنا پڑے گا تو الحمد ان کی گارنٹی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو میں نے احادیث بیان کی ہیں بہاری اور مسلم پوری سہی ستہ سے کہ سب سے بہترین زمانے کون سے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں یہ ورڈک موجود ہے کہ اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن میں تین خرابیاں ہوں گی نمبر ایک بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے جھوٹی گوائیاں دیں گے نمبر دو جھوٹی قسمیں کھائیں گے نمبر تین امانت میں خیانت کریں گے اور اس امت کے اندر جتنے بڑے لیول کی خیانت نجدیوں نے کوفیوں نے کی اتنی بڑی کسی نے نہیں کی صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور کے اندر ڈیڑھ لاکھ احادیث کوفے کے اندر گھڑی گئی اور پورا رابضی مذہب کھڑا کر کے امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پچاس سال کے بعد واقعہ کربلا کے بعد اکسٹھ ہجری کے بعد جو ہے امت کو دو لخت کر دیا گیا شروع میں انہیں کوفیوں نجدیوں نے کیا اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے کتاب الفتن چیپٹر میں حدیث موجود ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے اے اللہ ہماری شام میں برقط نازل فرما ہمارے یمن میں برکتیں نازل فرما تو ایک نجدی وہاں بیٹھا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی دعا رپیٹ کی ہمارے شام میں برکتے ہمارے یمن میں برکتے تیسری دفعہ جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجد جو ہے یہاں سے فتنے پھوٹیں گے اور یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا اور وہ میرے نزدیک شیطان کا سب سے بڑا سینگ جو نکلا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچاس سال کے بعد وفات کے اکسٹھ ہجری میں واقعہ کربلا کے بعد یہودیوں کے زیر اثر راوزی مذہب جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں وہ نکلا آج آپ دیکھنے پوری دنیا کے اندر یہ مشرکانہ عقائد کے لوگ موجود ہیں اور کئی مسلم سٹیٹس جو ہیں ان کے ہتھے چڑھ چکی ہوئی ہیں اور اس کے بعد سے لے کے اب تک دیکھنے جتنی ضعیف احادیث ہے وہ کوفے میں گھڑی گئی تو یہ کوفا جو ہے یہ نجد جو ہے یہ کوفی جو نجدی ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس فتنے کا گڑھ جو ہے یہ کوفا ہے تو اب ہم آتے ہیں ٹاپک کی طرف سولاد یعنی درود سولاد کے دو معنی تھے دعا کرنا شریعت کی ٹرمنالوجی کے اندر اس سے مراد ہے نماز پریکٹیکلی اور دوسرا سولاد کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ دوسرے معنی سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے درو شریف کے صحیح فضائل اور صحیح مسائل تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ درو شریف جو ہے اس کی جو کیٹیگری ہے اسلام کے اندر یہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے تو اسلام میں اذکر یعنی دہانی القاموس عربی کی ڈکشنری کے مطابق اذکر کا مطلب ہے دہانی۔ تو اللہ تعالی کی جو یاد دہانی ہے اس کے تین مظاہر ہیں مین جن کا ذکر قرآن کے اندر آتا ہے تین کیٹگریز جن کے لیے قرآن اور احادیث میں ذکر کا لفظ بولا گیا ہے نمبر ایک سورت الحجر کی آیت نمبر نو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نشن ذکر و انا الح الحاف اس ذکر یادہانی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو نمبر ون ذکر اللہ کا کیا ہے قرآن کیٹیگری نمبر ٹو کی آیت نمبر چودہ ہے بسم اللہ رحمان عقیم سولا اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو اللہ تبارک فرماتے ہیں. تو نمبر ٹو کیٹیگری ذکر کی ہوئی نماز روزہ حجا جتنے فرائض ہیں وہ اس کے اندر داخل ہیں اور کیٹیگری نمبر تھری ہے سورت النساء کی آیت نمبر ایک سو تین بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإذا اللَّهَ قِيَامًا وَعَلَى پس جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو بلکہ سور عالم ران کی آیت نمبر ایک سو اکانوے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کی نشانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دینا یز قرون اللہ قیام اقرود اللہ جنوبی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ہر حال میں کھڑے ہوں بیٹھے ہوں یا کروٹوں پر لیٹے ہوں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو یہ جو تیسری کیٹاگری ہے ا ذکر قرآن نماز روزہ ہر زکات کے علاوہ یہ کیٹاگری سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ صبح و شام کی دعائیں مثلاً صبح اٹھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے الحمد للہ اللہ احیان بماتن ولی نشور رات کو سوتے وقت کیا پڑھنا چاہیے ٹوائلٹ میں جاتے وقت کیا پڑھنا چاہیے ٹوائلٹ سے نکلتے وقت کیا پڑھنا چاہیے مسجد میں جاتے وقت کیا پڑھنا چاہیے مسجد سے نکلتے وقت کیا پڑھنا چاہیے کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے یہ تمام جو دعائیں ہیں سنت یہ تیسری کیٹیگری کے اندر فعال کرتی ہیں اس کے علاوہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور فرد نماز کے بعد کے اذکار ہیں وہ بھی اس نفلی عبادت تیسری کیٹگری میں لائک کرتی ہے جو جو درود شریف ہے وہ بھی نفلی عبادت ہے اور وہ ذکر جو تیسری کیٹگری ہے نفلی ذکر کی اس کے اندر لائی کرتی ہے تو یہ بتانا ضروری تھا کیونکہ اسلام کے اندر جس چیز کی جتنی انٹینسٹی ہے وہ ہمیں پتا ہونی چاہیے نہ اسے بڑھا سکتے ہیں اس کو نہ اس سے کم کر سکتے ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شی پڑھنا یہ نفلی اذکار میں سے افضل ترین عمل ہے اور اس کا حکم اللہ تعالی نے قران پاک میں خود فرمایا چنانچہ صورت الاحزاب کی ایت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو صلوا علیه و سلموا ایک دفعہ پھر درود شی پڑھ لیں اللهم محمد و محمد و بارک و بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے اور یقیناً جس چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے اس چیز کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور تعلیم فرمایا ہوگا تو اس آیت کے شان نزول میں صحیح بخاری صحیح مسلم اور پوری ستہ میں ایک صحیح حدیث موجود ہے ظہر بخاری اور مسلم کے اندر آئی صحیح بخاری کے کتاب الآزان چیپٹر میں اور صحیح مسلم کے کتاب الصلاح چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے اور اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ ایک سے زیادہ ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو روایت کیا سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا سیدنا ابو حمید سادی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کیا اور کیا اور یہ روایت میں بہاری سے پڑھنے لگا ہوں عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ایک دفعہ کاب بن اجرہ اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں ان سے ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ اے عبدالرحمان کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں وہ تحفہ جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے تو کہتے میں نے عرض کیا کہ ضرور دیں تو فرمانے لگے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائی کا تہل نبی تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام کا طریقہ تو خود ہی سکھا دیا ہے السلام علیہ نبی و رحمت اللہ وبرکاتہ اب ہمیں یہ بھی تعلیم فرمائے کہ ہم آپ پر درود کن الفاظ میں پڑھا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر ان الفاظ میں درود پڑھا کرو اللہ محمد و الا علی محمد کما صلی الا ابر و الا علی ابرحیم الن کا حمید المجید اللہ مبارک الا محمد و الا محمد کما بارکتا علاء ابرحیم و علا علی برحیم اَن کا حمید المجید تو یہ درود ابراہیمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا اور یہ پرفیکٹ درود ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں حکم ہے درود اور سلام بھیجو تو درود ابراہیمی میں سلام موجود نہیں تو بھائی یہ درود ابراہیمی جس وقت پڑھا جاتا ہے اس کے ساتھ سلام پہلے ہی آ جاتا ہے سلام علیکہ نبی لہذا نماز میں یہ پرفیکٹ درود ہے تو نماز کے علاوہ بھی سب سے بیسٹ درود یہی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا السلام علیکۂ نبی سلام ہو گیا اور سعد یہ درود ابرحیمی پرفیکٹ ہے تو ان تعالی اسی میں اسی کانٹیکس میں اکیس صحیح احادیث کی روشنی میں درود اسلام کے صحیح فضائل اور مسائل بیان کروں گا پریشان نہیں ہونا کہ اکیس شاید پوری رات لگ جائے انشاءاللہ یہ دس منٹ میں ہی انشاءاللہ شاء یہ مکمل ہو جائیں گی کیونکہ میں نے اس کو فریکونٹلی بیان کرنا ہے اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا آپ صرف اس کو ترجمے کو ہی سنتے جائیں گے احادیث کہ آپ کو چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی فضائل پہ تو الحمدللہ اس پہ میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے کیونکہ اس وقت دروشی کے فضائل پہ جتنی کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ان میں سے اکثر احادیث ضعیب ہوتی ہیں تو میں نے اس چیز کا بڑے عرصے سے ارادہ کیا تھا کہ میں جو صحیح احادیث ہیں ان کو بیان کروں گا اس لیے میں ساری کی ساری جو صحیح احادیث ہیں وہ آج میں بیان کرنے لگوں اور اس کو میں نے مینلی تین ٹاپکس میں ڈیوائیڈ کیا ہے ٹاپک نمبر ون یہ ہوگا درود و سلام کے فضائل اور برکات ٹاپک نمبر ٹو ہوگا درود و سلام نہ پڑھنے والوں کے لیے وعیدیں اور ٹاپک نمبر تھری ہوگا درود اسلام پڑھنے کا وقت مقامات اور مواقع ان تین ٹاپکس کے اندر میں اکیس احادیث ان اللہ تعالی بیان کروں گا اور ان احادیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک بہت بڑے شیخ ہیں ان کا میں تعارف کروا دوں اور وہ ہیں سعودی عرب کے محدث اعظم شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ المتوفہ چودہ سو بیس ہجری جو دو اکتوبر نائنٹین نائن کو ان کی ڈیتھ ہوئی سیونٹی فائیو تک انہوں نے احادیث پر ریسرچ کی اور تمام علماء عرب نے یہ چیز یونینسلی ایگریڈ کی کہ وہ اس دور کے امام بخاری تھے اور مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں اس نیلی چھت اسمان کے نیچے کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو حدیث میں الدین البانی سے زیادہ علم رکھنے والا ہو انہوں نے پوری زندگی حدیث کی تحقیق میں انہوں نے صرف کی اور انہوں نے اتنا بڑا کام کیا جو امت میں کچھ اور لوگوں نے بھی کیا لیکن ان کو اتنی مشہوری حاصل نہیں ہوئی اور کچھ کام ایسا ہے جو ان کے شاگردوں نے کیا انہوں نے مل کے کیا اور وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو ہنڈریڈ پرسینٹ صحیح احادیث ہے اس کے علاوہ جو صحیح ستہ میں چار کتابیں ہیں جامع مزیح سنن نبی داؤد سنن نسائی اور سنن ابن ماجا اور اس کے علاوہ جتنی احادیث کی تیس کے قریب جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کی انہوں نے تخریج کی پرانے محدثین کی ہی ارا کو ذہن میں رکھتے ہوئے صحیح اور ضعیب احادیث کو علیحدہ کیا کچھ تو ان کتابوں میں جو ضعیف عدیظ ہیں وہ تو اماموں نے خود مینشن کر دی اور کچھ انہوں نے صرف کلیکٹ کی اور ساتھ بتا دیا کہ جی اسماؤ رجال کے علم کے تحت لوگ خود پرکھ لیں گے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے اور وہ علم الحمدہ پچھلے بارہ سو سال سے محدودی نے اسٹیبلش کیا ہے اسماؤ اسماؤ رجال کا علم تو اس کے تحت انہوں نے یہ ایفرٹ کی تو انہوں نے اس کے بعد پھر کتابوں کو الادا کیا صحیح جامعہ ترمزی ضعیف جامعہ ترمزی صحیح سنن نبی داؤد ضعیف سنن نبی داؤد صحیح نسائی ضعیف نسائی, صحیح نسائی, صحیح نسائی اور اس طرح صحیح ابن ماجا اور ضعیف ابن ماجا اسی طرح صحیح مشکات المصابی اور ضعیف مشکات المصابی اور اس کے علاوہ جتنی احادیث کی کتابیں تھیں ان کی انہوں نے تخریج کی بہت بڑا کام ہے پچاس سال تک انہوں نے اس کے اوپر بڑی ایفٹ کی اور یہ سارا کام اسٹیبلش کیا تو شیخ محمد ناصردین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ہے دروشی کے فضائل پر جو آج سے بارہ سو سال پہلے لکھی گئی امام بخاری اور امام مسلم رحم اللہ کہ ہم اثر ایک بہت بڑے امام تھے امام اسماعیل بن اسحاق رحمہ اللہ المتوفیٰ دو سو بیاسی ہجری جن کی وفات دو سو بیاسی ہجری میں ہوئی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام پڑھنے کے فضائل پر ایک کتاب لکھی فضل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت دروشی پڑھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس, میں اس وقت جتنی اویلیبل احادیث تھیں انہوں نے اس میں جمع کی صحیح تھی ضعیف تھیں وہ ساری جمع کی ایک سو سات ون زیرو سیون احادیث انہوں نے جمع کی اور جو الحمدللہ آج سیاست میں موجود ہیں الحمدللہ وہ اور یہ امام بخاری امام مسلم کے ہام اثر ہیں اور انہوں نے یہ کتاب جب لکھی تو یہ کتاب پوری امت میں جو ہے آپ حوالے دیکھیں پرانی تفصیل میں اس کتاب کے حوالے ملتے ہیں اس کتاب کی تقریر کی ہے شیخ محمد ناصین البانی رحمت اللہ علیہ نے, انہوں نے اس کتاب میں صحیح اور ضعیف ادادیز کو الادا کیا اور وہ کتاب جو ہے وہ سافٹ ویئر میں بھی اویلیبل ہے اور عربی کے اندر وہ چھپی بھی بی, بی سعودی عرب سے مل جاتی ہے یہاں بھی آ ہے وہ کتاب تو اس کتاب میں انہوں نے یہ تمام احادیث جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں ان تمام احادیث کو انہوں نے صحیح کہا ہے اس کتاب کے اندر ویسے تو اس کی اوریجنل بکس میں میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں سے ہم احادیث لے رہے ہیں تو ٹاپک نمبر ون ہے درود و اسلام کے فضائل اور برکات حدیث نمبر ایک اب فل اٹینٹ ہوگی اس کو سنتے جانا ہے صحیح مسلم کے کتاب الصلاح چیپٹر میں سنن ابی داؤد جامع ترمزی اور سنن نسائی کے اندر عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اذان سنے تو وہ اذان کا جواب دیں یعنی موزن کے ساتھ ساتھ ان کلمات کو رپیٹ کرے اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالی اس پر دس رحم کے فرمائے گا اور اس کے بعد تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے الوسیلہ کی دعا مانگو الوسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو کہ اس کائنات میں صرف ایک شخص کو ملے گا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور جو شخص مجھ سے الوسیلہ کی دعا کرے گا میرے لیے قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا تو اس کو میں نے نام دیا ہے شفاعت حاصل کرنے کا نسخہ تین کام کرنے ہیں اذان کا جواب دروشریف اور البسی کی دعد القی مہت محمد محمود یہاں تک یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہے اور اس کے علاوہ جو آخری جو الفاظ ہے ان کلا تخلیف المیاد یہ سنند بحیکی میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ علماء کی ایڈیشن ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں حدیث نمبر دو سنن نسائی کے کتاب الصحم چیپٹر میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے برآمد ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی کے اثار تھے ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں اور آپ کا چہرہ مبارک دمک رہا ہے تو عب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرعیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم جو شخص آپ پر ایک مرتبہ دروشری پڑے گا میں اس پر دس رحمتیں نازل فرماؤں گا اس کے دس گنا معاف کر دوں گا اس کو دس نیکیاں عطا کروں گا اور اس کے دس درجات بلند کروں گا چار چیزیں اور دوسری روایت اسی کے اندر موجود ہے اسی صحابی سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ جو شخص اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایک دفعہ درود پڑے گا میں اس پر دس رحمت نازل فرماؤں گا اور جو ایک دفعہ سلام پڑے گا میں اس پر دس دفعہ سلامتی نازل کروں گا حدیث نمبر تین مسند امام احمد میں عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر سے باہر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے ایک باغ میں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح برباد کر گیا میں پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا لیکن میں نے آپ کو چھیڑا نہیں تھا اس سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ مبارک سے سر اٹھایا اور کہا کہ عبد المامن اوف تو نے کیا گمان کیا تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گمان ہوا شاید آپ کی رو برواد کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سردہ شکر کر رہا تھا ابھی ابھی میرے پاس جبرعیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص بھی آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اللہ خود اس پر سلام بھیجوں گا احمد حدیث نمبر چار سنن ابن ماجہ کی کتاب الصلاح چیپٹر میں سیدنا عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جس وقت کوئی شخص دروشری مجھ پر پڑتا ہے تو جب تک وہ مجھ پر درود پڑتا رہتا ہے اللہ کے فرشتے مسلسل اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں اب تمہاری مرضی چاہے مجھ پر درود زیادہ پڑھو یا کم پڑھو حدیث نمبر پانچ تبرانی میں ہے امام سلیمان بن احمد تبرانی رحمت اللہ علیہ علی المتوفہ تین سو ساٹھ ہجری انہوں نے بھی تبرانی شریف جو ہے احادیث کا بہت بڑا مجموعہ انہوں نے جمع فرمایا لیکن اس کے اندر اکثر احادیث ضعیف ہیں لیکن صحیح احادیث بھی موجود ہیں انہی میں سے میں ایک صحیح حدیث بیان کرنے لگا جس کو شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے کہ سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت مجھ پہ دس دفعہ درود شریف پڑھ لے اور شام کے وقت قیامت والے دن وہ میری شفاعت کا حقدار ہو جائے گا الحمد تو اس کو بھی میں نے نام دیا ہے شفات رسول حاصل کرنے کا نسخہ کیا کرنا ہے صبح دس دفعہ درود اور شام کو دس دفعہ دروشی کتنا آسان ہے تو دس دفعہ کوشش کریں درود ابراہیمی پلس السلام علیکم نبی پڑھیں کیونکہ یہ سب سے بیسٹ ہے درود صبح بھی دس دفعہ پڑھ لیں، شام کو بھی دس دفعہ حدیث نمبر چھ جامعہ ترمزی کے ابواب سفت القیامہ چیپٹر میں سیدنا ابئی ابن کاب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہائی رات کے بعد اٹھ جایا کرتے اور کہتے لوگو اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر کرو اے لوگوں اللہ کا ذکر کرو سور پھونکنے کا وقت قریب آ چکا ہے قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے موت کا وقت قریب آ چکا ہے تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیز ارشاد فرمائی تو میں نے کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے دعائے رحمت کرتا ہوں تو میں کتنا حصہ آپ کے لیے دعائے رحمت کیا کروں اور کتنا حصہ میں باقی دعائے کیا کروں کیا میں اپنی دعاؤں کا ایک تہائی حصہ آپ پر دروشی پڑنے کے لیے مخصوص نہ کر لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بہتر ہے اگر اس سے زیادہ کرو تو وہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہوگا تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آدھا وقت دروشی پڑھا کروں گا اور آدھا وقت باقی دعائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر اس سے بڑھاؤ تو اور بہتر ہے پھر میں نے ارض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دو تہائی دروشی پڑھا کروں اور ایک تہائی باقی ازکار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بہتر ہے اس سے بڑھاؤ تو اور بھی بہتر ہے تو پھر میں نے کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دعاؤں میں صرف دروشی بھی نہ پڑھ لیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہر غم پریشانی میں تمہارے لیے کافی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا الحمد اور حدیث نمبر سات جامعہ ترمزی کے کتاب الر چیپٹر میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر دروشری پڑا ہوگا الحمدللہ یہ سات احادیث ہی درود و سلام کے فضائل اور برکات پہ اب اگلی چار احادیث جو ہیں وہ درود و سلام نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید ہیں حدیث نمبر آٹھ جامعہ ترمزی کے ابواب العاد چیپٹر میں سیدنا علی کرم اللہ حج الکریم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل بخیل، اصل کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر نو جامعہ ترمزی کے ابواب دعواد میں سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو یہ عرب کا محاورہ تھا یعنی وہ شخص ذلیل خوار ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے اللہ محمد و علی محمد و بارک وسلم حدیث نمبر دس. سنن ابن کے کتاب ولاح چیپٹر میں سیدنا عبداللہ بن عباس نبی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا تعالی ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس شر سے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھلا دیں حدیث نمبر گیارہ جامعہ ترمزی کے ابواب دعوا چیپٹر میں سیدنا ابو حریرا اور اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور بغیر ذکر و درود کے وہاں سے اٹھ جائیں تو قیامت والے دن ان لوگوں کو اپنی اس مجلس پر حسرت ہوگی اب اللہ کی مرضی چاہے ان کو بخش دیں اب اللہ کی مرضی چاہے ان کو عذاب دیں مسند امام احمد میں یہی حدیث موجود ہے اور اس میں اضافی ورڈکس بھی موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اگر وہ لوگ جنت میں داخل ہو بھی گئے تو ان کو جنت میں بھی حسرت ہوگی اس بات پر کہ وہ بغیر ذکر و درود کے مجلس سے کیوں اٹھے اللہ صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم اگلا آ ٹاپک نمبر تھری اس میں دک احادیث ہیں درود اسلام پڑھنے کا وقت مقامات اور مواقع سے ریلیٹڈ حدیث نمبر بارہ جامعہ ترمزی میں سنن نبی دعود سنن نسائی میں اور جامعہ ترمزی کے ابواب الداوا چیپٹر میں فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کرنی شروع کر دی اللہ مغفلی ورشمنی اللہ مغفلی ورشمنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو دیکھے تھے آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاس بلایا اور فرمایا کہ دیکھو جب دعا کرنے لگو تو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو جیسا کہ اس کی حمد کرنے کا حق ہے اور پھر مجھ پر درود پڑو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا گیا کرو فضال بن عبید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم وہی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اور شخص آیا اس نے نماز پڑھی اس کے بعد حمد بیان کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعو تو جب اے نماز پڑھنے والے مانگ تیری دعا قبول کی جائے گی الحمدللہ کس کی دعا قبول ہوگی جو ذکر اور درود کے ساتھ دعا کرتا ہے حدیث نمبر تیرہ جامعہ ترمزی کے ابواب الجمعہ چیپٹر میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے سیدنا ابو بکر ربی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں جو ہیں وہاں پر موجود تھے تو میں نے نماز پڑھنے کے بعد حمد بیان کی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور اس کے بعد میں نے جب دعا کرنی شروع کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو سن رہے تھے آپ نے فرمایا سل توڑتا سل توڑتا مانگ تجھے عطا کیا جائے گا مانگ تجھے عطا کیا جائے گا کس کو عطا کیا جائے گا جو حمد اور درود کے ساتھ دعا کرتا ہے حدیث نمبر چودہ سن نسائی کے کتاب السلب چیپٹر میں سیدنا زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس چیز کی نصیحت کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھوں اور فرمایا کہ خصوصاً دعاؤں کے اندر مجھ پر درود پڑھنے کو لازم کر لو اور پڑھا کرو اللہ صلی علی محمد و علی محمد اس کو لازم کر لو حدیث نمبر پندرہ جامعہ ترنزی کے کتاب الفطر چیپٹر میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو سے اور یہی حدیث صحیح سنت کے ساتھ تبرانی میں سیدنا انت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو سے بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑا جائے اور دعا کی قبولیت کے درمیان ایک حجاب ایک پردہ ہے وہ پردہ صرف اس وقت اٹھتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑا گئے الحمد للہ حدیث نمبر سولہ سنن ابی داود کے کتاب الجمہ چیپٹر میں سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں سیدنا اوس بن اوس ربی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کہ سب دنوں سے افضل دن جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن آدم علیہ السلام کو موت آئی اسی دن قیامت قائم ہوگی تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑا کرو بے شک تمہارا درود مجھے پیش ہوگا تو ایک صحابی نے بڑی جرت کی انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کا جسم مبارک مٹی میں رکھ دیا جائے گا اس وقت بھی درو شریف آپ پر پیش ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے لیے چیز حرام کر دی ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے اس وقت بھی درود پیش ہوگا الحمد حدیث نمبر سترہ سنن دعود کے کتاب چپٹر میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ شاد فرمایا کہ دیکھنا میری قبر پر میلا نہ لگا لینا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا حدیث نمبر سنن نسائی کے کتاب چپٹر میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے رہتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں الحمدللہ حدیث نمبر انیس اسی کانٹیکس میں میں بیان کرنے لگوں یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے صحیح مسلم میں موجود ہے اور پوری صحت میں یہ حدیث موجود ہے جو اب میں بیان کرنے لگوں سیدنا عبداللہ اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و وسلم کی خدمت میں جب ہم لوگ حاضر تھے تو ہم لوگ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو ہم کہا کرتے تھے السلام و علیہ عباد اللہ الصالحین اس کے بعد ہم خود سے پڑھا کرتے تھے السلام علی جبرائیل اسلام السلام علی میکائیل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ تم لوگ اس طرح سے الادا مینشن نہ کیا کرو لوگوں کو جب تم پڑھتے ہو الط وَس وات السلام علیہ کابی و رحمۃ اللہ وبرکات السلام علیہ وبا اللہ علیہ تو زمین و آسمان میں جہاں بھی اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے تمہارا سلام اللہ تعالی اس تک خود پہنچا دیتا ہے الحمد للہ اسی لیے دیکھیں ہم نماز کے اندر نیک لوگوں پر سلام بھیجتے ہیں السلام علیہ وباد اللہ علیہ لیکن جو سعید النا و اللہ کرین امام کائنات سید المبیائی المرسلی شفیع المذنبین رحمت اللہ عالمین ہم بے قصوں کے قیامت والے دن شفیع سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پرٹیکولر ہم اپنے تشہد کے اندر یہ سلام بھیجتے ہیں اور یہ حدیث بھی تشہد کے چیپٹر میں ہے اس حدیث سے ایک چیز تو یہ پتہ چلی کہ ہم تشہد کے اندر جو سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں یہ انشائیہ ہوتا ہے انٹینشنلی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجتے ہیں یہ ایز اے ای اسٹوری یا ایز اے ای قصہ نہیں بیان کرتے کہ شب مہراج کو یاد کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مارے کہ سلام پہنچ جاتا ہے تو یہ چیز انٹینشنلی ہے تو ہم یہی نیت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالی ہمارا سلام پہنچا رہا ہے حدیث نمبر بیس سنن نبی داود کے کتاب المناسب چیپٹر میں سعید البو حریر تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں اب یہ روح لوٹانا جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے اس کو یہی سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اس سلام کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے بس اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتا کیونکہ برزگی زندگی جو ہے اس کے بارے میں ہمیں شعور نہیں اور حدیث نمبر اکیس یہ حدیث جو ہے ان آٹھ کتابوں کے بعد جو سب سے بیسٹ بک ہے سنند دارمی جس کو کلیکٹ فرمایا امام محمد دارمی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو پچپن ہجری جو امام مسلم کے استاد ہیں امام ابو داود کے استاد ہیں امام نسائی کے استاد ہیں امام ترمزی کے استاد ہیں صحت ستہ میں چار اماموں کے استاد ہیں امام محمد دارمی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سنن دارمی جمع فرمائی 3537 ہزار احادیث کا مجموعہ اس کے مقدمے میں یہ صحیح حدیث لے کے ائے اور اس حدیث کو فضل الصلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں البانی صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے یہ بڑی وجد امیز حدیث ہے الحمدللہ اس کو میں نے اینڈ پہ رکھا تھا اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ امام محمد دارمی رحمۃ اللہ علیہ سے 71 حدیثیں صحیح مسلم میں امام مسلم نے لی ہیں یہ اتنے بڑے امام ہیں تو سنن دارمی کے مقدمے میں یہ حدیث لے کے ائے کہ ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابئن میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیدنا قاب کاب رحمت اللہ علیہ ایک تابعی ہیں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے حجرے میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے وہاں گئے اور سیدہ عائشہ بھی پردے میں وہاں موجود تھیں اور اس وقت گفتگو کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا تذکرہ چھڑ گیا تو قاب رحمت اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ کی موجودگی میں یہ روایت بیان کی اور روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر صبح روزانہ ستر ہزار فرشتے آسمان سے اترتے ہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے اور پھر شام کو ستر ہزار فرشتے اور آتے ہیں اور وہ ستر ہزار چلے جاتے ہیں اور وہ صبح تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قبر مبارک پہ درود بھیجتے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا یہاں تک کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر ہزار فرشتوں کے میں اپنی قبر مبارک سے باہر نکلیں گے الحمدللہ انشاءاللہ تعالی اللہ تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ ان اللہ ملائی ہو علی نبی کا اللہ تعالی نے کتنا اہتمام کیا ہے کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر درد اسلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو یہ تو تھی روایات فضائل اور برکات اور وعیدیں اور وقت اس کی اوپر اب آخر میں میں چار اہم اختلافی مسائل بیان کروں گا جو آج کے دور کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں بڑی امپارٹینٹ چیز ہے فلی اٹینٹیو ہو کر اس کو اٹینٹیو ہو کر اٹینشن ہو کے سنیں ان چار اختلافی مسائل کو بیان کرنے سے پہلے میں دو صحیح احادیث بیان کروں گا اور انی دو احادیث کے پلرز کے اوپر یہ مسائل کا رزلٹ نکلے گا ان حدیث نمبر ایک صحیح مسلم کے کتاب الجمہ چیپٹر میں جابد بن عبداللہ رضی اللہ نبی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے سے پہلے ہر جمعے کے خطبے کو اس طریقے سے شروع فرماتے تھے کہ حمد و سلاد کے بعد اما باغ بعد خیر الحدیث کتاب اللہ وہ خیر الحدیو حدیو محمد انصلی اللہ علیہ وسلم و شب العمور کلو مف دسم بد آد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے خطبے سے پہلے یہ ورڈک ہوتی تھی اس کا ذرا ترجمہ سن لیں سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بدترین امور وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں اور یہ نئی جاری ہونے والی چیز بدعت ہے اور بدعت ہر بدعت گمراہی ہے کل بال ہر بدعت گمراہی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمے کے خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے اس کو میں تھوڑا سا بریو کرتا ہوں بدعت کے اوپر میں لیکچر دوں گا دیکھیں بدعت جو دین کے اندر جاری ہے یہ دوزخ میں لے کے جانے والی چیز ہے کیونکہ مسند امام احمد میں اسی حدیث کے ساتھ ایک اڈیشنل ورڈک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے وہ ہے وکلو بنار وکلو بلال عطم فرنار اور ہر گمرائی وہ ہے دوزخ میں لے کے جانے والی ہے اچھا اب جو چیزیں دنیاوی معاملات میں داخل ہیں وہ بد آٹ میں نہیں ہیں مثال کے طور پر قرآن پاک سی ڈی پہ رائٹ کرنا اب یہ سی ڈی دنیاوی چیز ہے اور نئی ایجاد ہے لیکن قرآن تو وہی ہے اس میں ہم خود سے کوئی ایڈیشن تو نہیں کرتے اسی طرح مسجدوں میں پنکھے لگانا مسجدوں میں قالین بچھانا یہ دنیا کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں, دین کے ساتھ نہیں ہیں کیا ہم جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو یہ نیت کرتے ہیں کہ نیچے اس پنکھے کے اور اوپر اس قالین کے یہ کرتے ہیں نیت نہیں کرتے کیونکہ اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے یہ دنیاوی معاملات ہیں اسی طریقے سے یہ تسبیح جو ہے یہ ایک کاؤنٹنگ کا انسٹرومینٹ ہے اس طرح الیکٹرانک کاؤنٹرز ہیں میکینیکل کاؤنٹرز ہیں اس کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے ہاں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی اس تصبیح پہ پڑھنے سے اتنا اتنا سواب زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ بدعت بن جائے گی اگر کوئی صرف اس کو کاؤنٹنگ کے لیے استعمال کرتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جہاز پہ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اونٹوں پہ سفر کیا تو جہاز ایک ہے جس طرح ایک ہے تو یہ تمام چیزیں دنیاوی معاملات ہیں لیکن دین کے اندر جو اڈیشن ہوگی وہ بدعت ہوگی اور وہ ہر بدعت گمرائی ہے یہ بدعت حسنا اور بدعت سیاح کی کوئی ڈیفینیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے یہ ایک حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے کتاب السام چیپٹر میں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب تراوی کی جماعت شروع کروائی تو آپ نے فرمایا نرمل بدعت یہ کتنی اچھی بدعت ہے تراوی کی جماعت کو تو یہاں بدعت انہوں نے دین کی اصطلاح سے مانے نہیں لیے اس سے مراد اس سے مراد انہوں نے اس کے لغ مانے لیے جیسے ہم کہتے ہیں عربی میں لوگ کہتے ہیں کہ جی شادی کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے عید کو ہم وہ والی عید کا معنی نہیں لے رہے ہوتے اصطلاحی بلکہ خوشی کا تو اسی طرح بدعت کا ایک تو اصطلاحی معنی ہے کہ دین میں نئی چیز جو جاری ہو وہ تو گمراہی ہے البتہ کوئی نیا کام ایسا نیا کام جو کہ کچھ عرصے سے مقوب ہو چکا ہوا تھا اور وہ صحیح بخاری میں اسی چیپٹر میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تین دن ترابی جماعت سے ادا فرمائی اور آپ کی خواہش تھی کہ روزانہ طرح بھی جماعت سے ادا کی جائے لیکن آپ کو خطرہ تھا کہ جماعت کہیں فرض نہ ہو جائے امت کے اوپر تو امت کے پیش نظر انہوں نے اس کی جماعت کا اہتمام نہیں کیا لیکن آپ کی خواہش تو تھی اور خود بھی کیا تو پھر یہ بدعت کہاں سے ہوئی یہ بدعت نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو ہی انہوں نے رینیو کیا یہ رینیو کے معنی میں یہاں بدعت کا لفظ ہے کوئی ایڈیشنل چیز نہیں ہے تو یہ بدعت والا جو لفظ کا دھوکہ دیتے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ اس طرح پورے دین کا جنازہ نکل جائے گا یہ تو تھی تھیوری حدیث نمبر ایک جو میں نے بیان کی کہ جمعے کے خطبے سے پہلے کیا کہتے تھے دو دوسری حدیث ان دو حدیثوں کے ذریعے پھر آگے چار ازرے نکلنے اور جامعہ ترمزی کے ابواب ال استحزان وداب چیپٹر میں سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے عبداللہ بن عمر کا میں تعارف کروا دوں تھوڑا سا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کی ذخیرے احادیث میں سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث روایت ہے صحیح بخاری کے کتاب المناقب چیپٹر میں صحیح مسلم کے کتاب الفضائل میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے ایک ورڈک ارشاد فرمائی رجل عبد عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے اس شخص کے نیک ہونے کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے اب ان کا یہ فتوا سن لیں آپ یہ اگلی حدیث جامعہ ترمزی کی جو میں بیان کرنے لگا تھا ابواب بابل اس تحزان چیپٹر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے ایک شخص اس کو چھینک آئی اس نے پڑھ دیا الحمداللہ علی رسول اللہ بڑا اچھا کام کیا نا اللہ کے حمد بیان کیے ساتھ سلام بھی پڑھا لیکن نہیں عبداللہ بن امر ربی اللہ تعالیٰ نما کہنے لگے کہ یہ تنہیں ساتھ کیا پڑھا اس نے کہا حضرت میں نے دروش ہی بھی پڑھا وہ غلط کام کیا تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھینک پر صرف الحمد تعلیم فرمایا یا الحمد حال میں تم سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوں لیکن اس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود تعلیم نہیں فرمایا آپ نے اس کو ڈانٹ دیا اس سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ نکلنے لگا جو میں بتانے لگا اختلافی مسائل مسئلہ نمبر ایک اس حدیث کے تحت کہ جس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود تعلیم نہیں فرمایا وہاں پر درود نہیں پڑھنا چاہیے اور جو شخص وہاں پر درود پڑھنے سے منع کر رہا ہے اس کو گستاخی رسول نہیں کہنا چاہیے ورنہ سب سے بڑے گستاخ رسول عبداللہ بن عمر ہے یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں اذان سے پہلے درود پڑھنے سے روکتے ہیں تو یہ گستاخی ہے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہے تو معذ اللہ اسفر اللہ کیا عبداللہ بن عمر کے دلوں دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بکس تھا کہ انہوں نے اسلام پڑھنے سے روک دیا تھا نہ یہ حمیت تھی حدیث کی ہم سے زیادہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے صحیح بخاری کے کتاب و شروع چیپٹر میں اربا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے آپ کا بلغم شریف بھی کسی صحابی کے ہاتھ پر آتا وہ اپنے چہرے پر ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے آنکھیں اٹھا کے آپ کی طرف نہیں دیکھتے تھے کتاب الحج چیپٹر ہے صحیح مسلم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنے بال مبارک منڈوائے اور اپنے بالوں کو صابق کرام میں تبرکن تقسیم کیا الحمدللہ وہ آج تک چلتے آ رہے ہیں صحیح مسلم کے کتاب الفضائل چیپٹر میں پانچ سو احادیث امام مسلم لے کے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر آپ کے داڑھی مبارک آپ کے بال مبارک آپ کی عمر مبارک آپ کا پسینہ مبارک اور پسینے والے پورشن میں وہ پانچ چھ حدیثیں لے کے ہیں کہ صابق کرام علیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک خوشبو کے طور پہ لے کے جایا کرتے تھے یہ صحیح مسلم میں موجود ہے اتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عقیدت تھی لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ ان کو یاد تھا سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے سب سے بہترین کلام سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بہترین امور وہ ہیں جو دین میں نہیں جاری ہوں اس چیز سے وہ ڈرتے تھے مسئلہ نمبر دو السلاۃ وسلام و کا یا رسول اللہ اس سیگے کے ساتھ درود پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کر یہ بالکل جائز ہے اور یہ یہ یسینی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن کی میں نے وہ والی حدیث بیان کی ان کے بارے میں سیدنا نافع نافِ اللہ اللہ المتا امام مالک انہی آٹھ کتابوں میں سے ساتویں می کتاب جو میں نے بیان کی المتا امام مالک کے کتاب الصلاح فی سفر چیپٹر میں موجود ہے یہ حدیث صحیح حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب سفر سے واپس آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کر کہتے علیکہ یا رسول اللہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی قبر پر آتے اور کہتے کا یا ابا بکر اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ کی قبر پر آتے اور کہتے کا یا اب اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو یہ وہی عبداللہ بن عمر ہیں جنہوں نے چیخ کے ساتھ سلام پڑھنے سے روک دیا تھا لہذا ان کا یہ عمل ہمارے لیے حجت ہے کیونکہ وہ بڑی احتیاط والے تھے اس کے بعد وہ یہ کرتے تھے کہ تحیت المسجد دو نفل مسجد نبوی میں پڑھا کرتے تھے تو السلات وسلام علیکۂ یا رسول اللہ قبر رسول پر جا کر پڑھنا سنت ہے صحابہ کی بالکل جائز ہے شرک نہیں ہے البتہ یہاں سے السلاط والسلام علی کا یا رسول اللہ کے سیگے کے ساتھ درود و سلام پڑھنا یہ ناجائز ہے خلاف سنت ہے اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے نہ کسی صحابی سے اس کو ہم شرک نہیں کہیں گے البتہ معذ اللہ سکر اللہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے من اللہ اور وہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے یا رسول اللہ نعوذ باللہ من اگر یہ کسی کا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کے ساتھ وہ سلاۃ السلام علیہ وسلم کا یارس اللہ پڑھتا ہے تو پھر یہ نجائز نہیں رہے گا یہ شرک ہو جائے گا کیوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہے الحمدللہ اس پہ اجماع امت ہے تمام انبیاء کے جسم اپنی قبروں میں سلامت ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے وہ برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہے اس پہ میں نے پورا لیکچر لادہ سے دیا تھا برزخی زندگی اور اسلام لیکن کتنے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں فوت ہو گئے خود صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چھ ماہ کے بعد فوت ہو کہ میں اپنے باپ کو نہیں اب دیکھ سکوں گی کئی صحابہ ہو گئے کہ ہم پوری زندگی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکیں گے انہوں نے تو نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں تو کبھی نہیں کہا کہ ہمارے گھر میں تشریف لاتے ہیں کسی صحابی نے یہ دعوی نہیں کیا وہ اس لیے کہ صحابہ اکرام علی امردوان کی زندگیاں احادیث میں محفوظ ہیں ان کے ساتھ کوئی دو نمری نہیں کر سکا لیکن بعد کے لوگوں کو شیطان نے کس طرح کس طرح ورگلایا اس کی بہت بڑی اگزامپل میں اکثر اپنے لیکچر میں دیتا ہوں آج بھی میں دے دیتا ہوں کہ ہمارے اس سب کانٹینٹ میں دو بھاری فرقے جو اہل سنت و جماعت ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں نمبر ایک بریلوی نمبر دو دیوبندی بریلویوں کی کتاب ہے فیضان سنت اس کا چیپٹر ہے مسافر اور معانکہ کرنے کی سنتیں اور آداب جو الیاس کادری صاحب نے لکھی ہے اور ان کی جماعت کا نام ہے دعوت اسلامی جو ان کا دعویٰ ہے کہ جی 63 ملکوں میں ہمارا کام ہے اور دوسرا بھاری فرقہ دیوبندی جن کی مشہور تبلیغی جماعت ہے اور تبلیغی جماعت کے نصاب میں کتاب پڑھائی جاتی ہے فضائل اعمال جو کہ چھوٹی چھوٹی بکس پر مشتمل ہے فضائل درود فضائل حج فضائل نماز فضائل قرآن اسی طرح چھوٹے چھوٹے فضائل کے کتاب ہیں ان کو انہوں نے اکٹھا کر کے فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی شکل میں جمع کیا ہے اس کے علاوہ فضائل حج اور فضائل درود الادا سے وہ چھاپ رہے ہیں رائمنٹ دو دفعہ میری بھی الحمدللہ حاضری ہوئی ہے وہاں بھی یہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں بکتی ہیں تو فضائل درود میں اور فضائل حج میں شیخ محمد ذکریا صاحب جو دیوبند کے بہت بڑے امام ہیں تبلیغی جماعت کے سرکردہ رکن ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ جی ہمارا کام جو ہے ایک سو اٹھا ملکوں میں ہمارے مرکز قائم ہو چکے ہیں اور دوسری بلیلویوں کی بڑی جماعت جو ہے دعوت اسلامی ان کی کتاب فضان سنت اس کا چیپٹر میں نے بتا دیا ہے اور معانقا کرنے کی سنتیں اور اداب اس میں یہ انتہائی گستاخانہ واقعہ لکھا ہوا ہے دونوں کتابوں میں جو میں بیان کرنے لگا وہ کہتے ہیں کہ پانچ سو پچپن ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پانچ سو چوالیس سال کے بعد اکابر میں سے شیخ محمد شیخ احمد رفائی صاحب جب قبر رسول پر حاضر ہوئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر عربی کے دو شیر پڑے جن کا ترجمہ تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں مصر میں تھا میری روح آ کے آپ کی قبر کو چومتی تھی اور اب میں خود جو ہوں آپ کی قبر پر آئے ہوں اے اللہ کے نبی اپنا ہاتھ مبارک قبر رسول سے باہر نکالیں میں آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں ناؤزب باللہ من ذالک ایسے بہودہ اور گستاخانہ عقیدے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ نبے ہزار لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور ناؤز بلّہ من ذالک لوگوں نے اس منظر کو دیکھا اور اس منظر کو دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, علیہ المتوفا پانچ سو اکس سے بھجری وہ بھی موجود تھے ناؤز من مصالح ان کو جان بوجھ کے بیچ میں ڈالتے ہیں تاکہ کوئی شک ہی نہ رہ جائے شیخ عبد القادر جیلانی سے تو لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پانچ سو چوالیس سال کے بعد یعنی آج سے تقریبا نو سال پہلے مسجد نبوی اتنی بڑی نہیں تھی کہ اس میں نبے ہزار کا مجمع آئے تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں نوے ہزار کا مجمع تو 8 سے بیس تیس سال پہلے بھی نوی میں نہیں آتا تھا یہ تو شافات کی توسیع کے بعد اتنا یہ حصہ بنا ہے کہ وہاں پر اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں اور دوسرا نوز کسی صحابی نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلا حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرۂ مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سینتالیس سال تک بعد میں سینتالیس سال تک اس حجرے میں رہی ہیں انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری کبھی ملاقات ہوئی ہے یا آپ نے کبھی ہاتھ مبارک باہر نکالا بلکہ جب آپ اتحادی غلطی کی طور پر حضرت علی سے جنگ کرنے گئی اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ باہر نہیں آیا جنگ جمل کو روکنے کے لیے جس میں ہزاروں صحابہ اکرام شہید ہوئے تو یہ برزخی زندگی ہے اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں برضقی حیات کے ساتھ زندہ ہے تو یہ ایسا عقیدہ وابستہ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سراسر گستافی ہے البتہ یہاں میں آپ کو ایک ایسا درود بتا سکتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا ہے اور وہ ہے سنن ابن ماجہ کے کتاب المساجد چیپٹر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ نے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تو آپ پڑھتے بسم اللہ و والسلام علی رسول اللہ اللہ اغفر جنوبی ذنوبی اب وابا و رحمتِ اور یہ جو پوری ورڈک ہے آج بھی روزہ رسول پر جنت البکی کی طرف جو باب البکی ہے دروازہ اس کے اوپر یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کیا پڑھنا ہے بسم اللہ وسلات والسلام علی رسول اللہ تو یہ پڑھیں کیا ضرورت ہے رسک میں پڑھنے کی مسئلہ نمبر تین کہ سب سے افضل دروشری کون سا ہے تو بھائی سب سے افضل دروشی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا ہے اور وہ کون سا ہے درود ابراہیمی پلس السلام علیکم سب سے بیسٹ درود ہے جو الحمدللہ میں ہر لیکچر کے شروع میں پڑھتا ہوں اور ایک اور مختصر درود بھی سنن نسائی کے کتاب الساس چیپٹر میں سیدنا زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود مجھے خود تعلیم فرمایا کہ میں اپنی دعا میں اس کو لازم کروں اللہ علی محمد و آل محمد اور اس کے ساتھ اگر آپ لگا لیں و بارک و سلم تو یہ پورا درود و سلام بن جائے گا تو اس کو یہ مختصر میں بھی الحمد اسی کا وظیفہ کرتا ہوں اللہ علام محمد ولا ع محمد و بارک یہ درو شریف اچھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کے وقت دروشریف شریف نہ پڑھنے والا بخیل ہے یہ آپ نے احادیث سنی اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو وہ و خوار ہو تو ہم جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو کیا یہ درود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور اس میں میں نے بڑی ریسرچ کی الٹی الحمد اللہ اللہ تعالیٰ مجھے حق تک پہنچا دیا کہ یہ ورڈکس جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے الحمدللہ اس کا ثبوت صحیح مسلم کے کتاب الفتن چیپٹر میں اور جامعہ ترمزی اور سنن ابن باجہ میں سیدنا حضیفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دس نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دس نشانیاں جب گنوائیں تو پانچویں نشانی پر ارشاد فرمایا و نزول مر یما صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا درود اور سلام ہو ان پر تو عیسا علیہ السلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کیا اسی لیے صحابہ کرام علیہ ردوان جب بھی حدیث روایت کرتے تھے تو کیا کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعین طب تابعین محدثین تمام حدیث کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مختصر درود لکھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مسئلہ نمبر چار سب سے آخری مسئلہ یہ میں نے بیان کرنا تھا وہ یہ ہے کہ روزانہ ہم کم سے کم کتنا درود پڑھ لیا کریں اس پہ میں نے الحمدللہ للہ سال ریسرچ کی اور میں جس ریزلٹ پہ, پہ پہنچا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جی ایک تو میں نے پہلے عرض کیا تھا تبرانی کی صحیح حدیث کہ جو شخص صبح دس دفعہ درود پڑتا ہے اور دس دفعہ شام اس پر شفاعت واجب ہو جاتی ہے یہ تو ایٹ ہم صبح شام دس دفعہ پڑے اس کے علاوہ ہمیں روزانہ کثرت جو حدیث میں آیا کہ کثرت سے درود پڑھو میرے قریب ہوگا وہ شخص جس نے کثرت سے دروت پڑا کیا والے دن تو کثرت کی ڈیفینیشن علماء نے مختلف کی ہے لیکن میں وہ ڈیفینیشن کروں گا جو احادیث سے نکلتی ہے اور یہ آخری ٹاپک تھا اس کے اندر اور اس کے لیے جو ڈرائیونگ فورس ہے جو اس کی کی ہے جو چابی ہے وہ یہ صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کے کتاب الرقاق چیپٹر میں اور صحیح مسلم کے کتاب الصلاح چیپٹر میں اور اس کے علاوہ پوری صحت ستہ میں یہ حدیث موجود ہے اور امام بخاری اور امام مسلم کم از کم اس کی پانچ پانچ روایتیں صحیح ہے ان اندر لے کے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل جو مستقل ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی ہو اگرچہ قلیل ہی ہو جس سے اختاہٹ نہ آئے اور سید عائشہ کے اس پہ کمنٹس ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مختصر عمل اور ہمیشہ کیے جانے والے عمل کو پسند فرمایا کرتے تھے تو یہ زیادہ جو یہ بڑی بڑی جو, جو اتنے ہزار دفعہ سو لاکھ دفعہ یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تعلیم نہیں فرمائی تو یہ چابی ہے کہ عمل جو ہے مختصر ہو اور ہمیشہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں پریکٹیکل اگزمپل دیتا ہوں کہ آپ کبھی بھی زیادہ جو ہے چیزیں تعلیم نہیں فرمایا کرتے تھے جو بندہ پڑھ کے اختاج ہے اگزامپل نمبر ون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وزائب کتنی دفعہ تعلیم فرمایا کرتے تھے تو پہلی اگزامپل میں دینے لگا ہوں ایک مرتبہ تعلیم فرمانے کی یہ حدیث صحیح بخاری کے کتاب و چپٹر چیپٹر میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے اور شام سے پہلے مر گیا تو وہ جنتی ہے الحمدللہ اور جس نے شام کو پڑھے اور صبح سے پہلے مر گیا وہ بھی جنتی ہے اور وہ کون سے ہیں وہ سب سے بہترین سید الاستغفار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علی اہدکا ووعدکا مستطعت عوض بکا من شب ما سنعت و ابو لکا بنعمتکا علیہ وابو بنعمتکا علیہ پر یہ آگے پورا پھر میں اس میں بول جاؤں جی گا پھر بیان کرتے ہیں میں تو دیکھ کے کارڈ سے پڑھتا ہوں ایکزمپل نمبر ٹو تین مرتبہ تعلیم فرمانا صحیح مسلم کے کتاب و ذکر چپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث موجود ہے کہ سیدہ جویریہ رضی جبری تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد کسی کام سے باہر چلے گئے اور میں مسلح پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر کے بعد واپس آئے جبکہ سورج کافی بلند ہو چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ تم اس وقت سے مسلح پر بیٹھی ہو اور میں نے آنے کے بعد تین کلمات ایسے پڑھ لیے ہیں تین دفعہ کہ جن کا ثواب یہ تم نے اشراق تک جتنی دیر بیٹھی ہو اس سے زیادہ ہے اور وہ کون سے ہیں سبحان اللہ خلقی وا نفسی و زینت عرشی ہی کلیمات یہ تین دفعہ یہ تین دفعہ کی اگزامپل نمبر تھری سات دفعہ تعلیم فرمانا سنن نبی داود کے کتاب العدب چیپٹر میں صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے فجر کے بعد سات دفعہ پڑھا اللہ تو شام سے پہلے مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزہ کی آگ سے آزاد کر دے گا الحمدللہ اللہ اور اگر شام کو سات دفعہ پڑا تو صبح سے پہلے مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزہ کی آگ سے آزاد کر دے گا انشاءاللہ شاء اللہ نمبر فور دس دفعہ تعلیم فرمانا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دس دفعہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق اللہ لہ الملک اللہ کل شی القدیر تو اسے بنو اسماعیل میں چار غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا بنو اسماعیل سے اور یہ کوئی چھوٹا ثواب نہیں ہے کیونکہ آپ کو ہے روزہ توڑنے کا جو کفار ہے وہ ہے کہ اے غلام آزاد کرو یا ساٹھ روزے رکھو پہلی چیز تو ہے ساٹھ روزے رکھو تو یہ ایٹ لیسٹ ایک غلام آزاد کرنا ساٹھ روزوں کے برابر سواب ہے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے برابر سواب ہے تو فرمایا چار غلام وہ بھی بنی اسماعیل میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اگزامپل نمبر فائیو سو دفعہ تعلیم فرمانا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وظیفہ بھی سو سے زیادہ دفعہ مربی نہیں کہ آپ نے سو سے زیادہ دفعہ کوئی وظیفہ تعلیم فرمایا ہو اکثر وظائف جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ سو مرتبہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھے اور ایک روایت میں ہے کہ تینتیس دفعہ اللہ اکبر پڑے اور پھر آخر میں سو کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑے شریق اللہ لا شعیم لا قدیم تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گنا معاف کر دے گا اگرچہ سمندر کی جھا کے برابر ہی کیوں نہ ہو الحمد اور یہی فضیلت ہے صحیح مسلم میں کہ جو شخص روزانہ سو دفعہ پڑتا ہے سبحان اللہ وبی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا اگرچہ سمندر کی جھا کے برابر ہی کیوں نہ ہو اور سو مرتبہ ایک اور وظیفہ تعلیم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے کہ جو شخص سو دفعہ پڑے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق اللہ اللہ شعین قدیم اللہ تعالی اس کو سو نیکیاں تا فرمائے گا اس کے سو گنا معاف کر دے گا اس کو دس غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا اور پورا دن اللہ تعالی شیطان کے خلاف اس کی حفاظت فرمائے گا شیطان کے لیے قلعہ ہے یہ ذکر سو دفعہ اور قیامت والے دن کوئی شخص بھی اذکار کے مرتبے میں اس سے بڑھ نہیں سکے گا جس نے یہ وظیفہ کیا سوائے اس شخص کے جس نے یہ وظیفہ اس سے زیادہ کر لیا اور سو دفعہ صبح اور سو دفعہ شام یہ بھی ملتا ہے چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح حدیث ظاہر ہے بخاری اور مسلم کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سو دفعہ صبح پڑھ لے سبحان اللہ وہ بھی اور سو دفعہ شام کو پڑھ لیں سبحان اللہ وبی قیامت والے دن کوئی بھی شخص عمل میں اس سے نہیں بڑھ سکے گا مگر وہ شخص جو انہی وظائف کو اس سے زیادہ کر لے تو اسی حدیث کی روح سے یہ سب سے بگیسٹ جو فگر مجھے حدیث میں ملا وہ یہ کہ سو دفعہ سو دفعہ صبح اور سو دفعہ شام تو اپنی روٹین بنائیں کہ دس دس دفعہ تو ہم پڑھتے ہی صبح شام کے اذکار میں تو سو دفعہ صبح پڑھ لیا کریں اللہ محمد صلی محمد و علی محمد و بارک وسلم اور سو دفعہ شام کو پڑھ لیا کریں اللہم علی محمد و بارک وسلم یہ ہم اس کی روٹین بنا لیں اگر ہم ہزار ہزار دفعہ دو دو ہزار دفعہ پہ ایک دن پڑھا جاتا ہے دوسرے دن ہی پڑھا جاتا اور حضرت عائشہ کی میں نے حدیث بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند فرماتے کہ کوئی شخص عمل شروع کرے اس کو چھوڑ دے تو ذہرا اتنے بڑی چیز کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے جو بندہ کر نہ سکے تو سو سے شروع کریں جب اس پہ دو چار سال استقامت بنے پھر اس کو بڑھا تو یہ بہت بڑا وظیفہ تو یہ ہماری آج کی جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہوئی روشی کے حوالے سے اور میں بھی الحمدللہ روزانہ صبح و شام جو کم از کم سو سو دفعہ یہ دروشی پڑھتا ہوں اللہم اللہ وصلی محمد ولی محمد و بارک وسلم اور اس کا حوالہ میں نے دے دیا سنن نسائی کے کتاب الصاہ چیپٹر میں اور جن لوگوں نے یہ کارڈ چھاپا ہے میں نے ان کو بھی مشورہ دیا کہ انہوں نے جو اس کارڈ کے اوپر جو درویف لکھا ہے وہ دروشی حدیث سے ثابت نہیں ہے خود سے لکھ دیا انہوں نے مختصر سا تو میں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ مختصر درود اگر آپ نے لکھنا ہے تو یہ والا لکھا ہے جو سننسائی کی کتاب الساؤ چیپٹر میں سید بن زید بن خارجہ رضی اللہ اور عنہ سے روایت ہے آخر میں وہی صحیح حدیث جو میں ہر لیکچر اینڈ پہ بیان کرتا ہوں جامعہ ترمزی کی صحیح حدیث ابو آبود دعوا چیپٹر میں سیدنا ابو حیرار اور عبی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں آئیں اور بغیر ذکر و درود کے منتشر ہو جائیں قیامت والے دن انہیں اپنے اس مجلس پر حسرت ہوگی اب اللہ کی مرضی چاہے انہیں عذاب دے اللہ کی مرضی چاہے انہیں بخش دے اور مسلم امام احمد میں اضافی برڈک ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حدیث پہ کہ اگر وہ لوگ قیامت والے دن خلاسی پا کے جنت میں داخل بھی ہوگئے تب بھی ان کو حسرت ہوگی اس مجلس پر جس میں انہوں نے درود اور سلام نہیں پڑھا تھا اور اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا اور سب سے بیسٹ اللہ کا ذکر اور سلام اور درود وہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد مجھے اس حال میں تعلیم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس تعلیم فرماتے تھے جس قرآن کی آیات یاد کروایا کرتے تھے تو ہم وہی کرتے ہیں الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتحیاۃ للہ و سلوات بات السّلام علیہ نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیہ اباد اللہ اشد اللہ اشہد محمد رسول محمد صلیٰ علیہ ابرّی ولیٰ علیہ برحیم النّید المجد اللہ مبارک علّہ محمد عل محمد کم ابارکا علیہ ابرّی البرحیم احمد المجید اور آخر میں ہم وہی دعا کرتے ہیں جو اص نے کی تھی. سورت القاف کی آیت نمبر دس ربنا آتنا مل کا رحمتا نا لنا من امرنا روشدا اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر کام میں تو ہمارا مرشد بان جا آمین وما علینا علینہ البلاغ المبین جزاک اللہ خیر و احسن